وعلیکم و رحمۃ اللہ واحد حبیب نصر کو حضرت صاحب ہمارے قاضی طارف بھائی کا سوال تھا مخارج پر کہ ہم لوگ جو نماز میں جو نماز کے جو ہماری جو قرت ہوتی ہے اس میں یعنی کہ جو الفاظوں کا مخارج ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر بہت اگر کبھی ان سے غلطی سے اگر مخارج پوری طرح ادا نہ کر سکے ہم لوگ تو کیا ہماری نماز فاصل ہو جاتی ہے یا ہماری نماز کے لیے اس نماز کے لیے کیا ہے جزاک اللہ خیر مفی صاحب جی قادری بھائی اگر تو جی ان کے معنی بدل جائیں تو یقیناً فرخت ہو جائے گی اور اگر معنی نہ بدلے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں ابھی کوشش تو کریں مخارج سے نکالنے کی لیکن کچھ مخارج جو ہیں وہ بہت سا مشکل ہوتے ہیں نکلتے نہیں تو وہاں نماز ہو جائے جیسے دعت کا مخارج ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے عربی زبان میں تو یہ کوشش تو آدمی کرے کہ جیسے مقابل لکھا ہے ویسے نکالے زبانوں کے دونوں کونوں کو اوپر کی داروں کی جڑوں میں لائے اور ہم جیسے آدمی بغیر کاری جو ہیں وہ نہیں کر سکتے یا ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک طرف کی زبان کے حصے کو اوپر کی داروں پر لے جائے تو یعنی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں سب سے مشکل ترین مخرد جو ہے وہ دعد کا ہے نہ نکل سکے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی جہاں بوجھ کر اگر غلط پڑے جیسے پڑھنا ہے تو پھر فاسد ہو جائے گی تو آدمی ہتوڑا کا کوشش کرے جہاں وہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا تو لازکل فلاں سم صاحب اللہ جب کریم نے اتنی جو ہے وہ طاقت کے مطابق وہ نہیں یعنی حکم دیتا ہے سے زیادہ حکم